بہت اچھا مسئلہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ جذائر امام اگر رکو میں ہو اگر مختدی رکو کو پالے اس کو وہ رکعت مل گئی جس کو اس نے رکو میں پایا اس میں اصل میں شامل ہونے کا طریقہ لوگوں کا غلط ہے پھر ہماری یہ ہم مسائل چونکہ پوچھتے بھی نہیں لو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے جب رکو میں جائے تو پہلے قیام کرے گا نماز میں رکت پانے میں تقبیر تحریمہ میں قیام شرط ہے. جیسے کوئی معذور حضرات جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ آ, سجدہ نہیں کر پاتے رکو نہیں کر پاتے گھر سے چل کے آتے ہیں پھر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں جب گھر سے چل کے آ رہے ہیں تو ان کو تقبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنی چاہیے اور اگر پانچ منٹ چار منٹ دو منٹ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے اب اگر پیر جواب دے گئے آپ کے اب بیٹھ جائے کھڑے ہو کر تقبیر تحریمہ کہنی ہوگی بیٹھ کر نہیں نوافل میں جائے دوسری نمازوں میں نہیں سنت میں واجب میں فرض میں کھڑے ہو کر اب قیام کا نماز میں شامل ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس سے اس کو رکعت مل جائے پہلے نیت کرے اور تکبیر تحریمہ کرے اللہ اکبر اب ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں وہ تو مقامی ایک پانچ سیکنڈ ایک تصویر سبحان اللہ اتنی دیر کھڑا رہے اب دوسری تکبیر جو رکو کی تکبیر ہے وہ تقبیر کہے کہ اب رکو میں جائے اب اسے رکعت مل جائے گی اب رکو میں کتنا وقفہ اسے ملے تو رکعت ملے گی مثال کے طور پر امام نے تو پڑھ لی یہ رکو میں پہنچا گھٹنے تک ہاتھ پہنچ گئے لیکن ایک تصویر بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا سبحان ربی العظیم لیکن وہ رکو میں پہنچ گیا گھٹنے تک اس کے ہاتھ پہنچ گئے تب بھی اسے رکت مل گئی شامل ہونے کا صحیح طریقہ یہ جی, جی. میں بتانا کہ ہاتھ تو اصل نماز کے لیے باندھے جاتے ہیں تو رقط رہی نہیں نا. اسے اس لیے اللہ اکبر چھوڑ دے ہاتھ اب اللہ اکبر رکو میں چلا جائے جی ہاں جی ہاں امام نے جب تلاوت شروع کر دی اب قرآن کا حکم ہے ویزا قر القرآن و فسط میں جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ اب جب امام نے قرآ شروع کر دی تو مقتدی سنا نہیں پڑھے گا ایک بات فرض کیجیے وہ پہلی رکت تھی تو سنا کا محل جو ہے وہ چلا گیا ہاں اگر ایک رکت اس کی چھوٹ گئی وہ دوسری میں شامل ہوا جب اپنی رکت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو تب اسی طریقے سے نماز کا آغاز کرے گا کہ ثنا سے شروع کرے آؤزب اللہ بسم اللہ کہہ کے پھر اپنی نماز جو ہے وہ شروع کرے گا سور فاتحہ بھی پڑے گا دوسری صورت بھی پڑے گا